اور کا دوسرا دن ہے اور یہ آج آشرے کے بعد کی ودی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے شاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر کے رات تک عشاء کے بعد تک یا تک ہمارے شیخ محترم کی کوشش ہوگی کہ جتنے بھی نوابقز اسلام ہیں شرف و بستی کے ساتھ ان پر روشنی ڈال لی جائے انشاءاللہ شاء اللہ قبارکتہ لہٰذا آپ سب لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ دلجمعی کے ساتھ نوابقز اسلام کا جو آپ کے آپ کو پیپر دیا گیا ہے اس میں آپ نظر رکھیں اور شیخ کی باتیں کو سنیں اور جو اہم باتیں ہوں جو اہم نکات ہوں آپ ان, ان کو نوٹ کر لیں اہم چیزیں کیونکہ میدان دعوت میں ہمیں ان ساری چیزوں سے سامنا پڑتا ہے اور یہ بڑی باریک چیزیں ہیں نوابط اسلام یہ معمولی ان کو نہ سمجھیں کہ چلیے ہم نے شرکے کے لیے پڑھ لیا اور دوسرے دوسری چیزوں کو پڑھ لیا کتابوں میں پڑھ لیا یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں ان پر بصیرت کی ضرورت ہے ان کو اچھی طرح سے سیکھنے کی ضرورت ہے اصول و ضوابط کو ازبر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میدان دعوت و تبلیغ میں میدان دعوت تبلیغ میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جن پر عوام یا لوگ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم مدعو پر جس کو دعوت دے رہے ہیں اس پر کوئی حکم لگائیں اس پر کوئی فیصلہ ثابت کریں لیکن ہمیں کوئی فیصلہ شادر کرنے سے پہلے ہمیں تمام اصول و ضوابط اور تمام اسلامی قوانین کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے لہذا میرے عزیز طلبا میرے دوستوں میرے بھائیوں اچھی طرح سے آج کے آج کے ان دروس کو جو ابھی سے لے کر کے عشاء کے بعد تک ہوں گے ان کو اچھی طرح سے سماعت فرمائیں آپ لوگ اور ضروری چیزیں نوٹ کرتے جائیں اور اسی پر بس نہ کریں بلکہ علم کا یہ سفر جاری رکھیں یہ نہیں کہ انتظار کریں آپ لوگ آئندہ جو ہے تین مہینے کے بعد پھر تو می ہوگا تو پھر کوئی کتاب مقرر کر دی جائے گی اور آپ لوگوں کو علم دین سیکھنے کا موقع دیا جائے گا نہیں علم دین سیکھنے کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی عمر ہے اور نہ کوئی موقع ہے ہمیشہ اس میں ہم کو لگے رہنا چاہیے سرف صالحین اس دن بہت ہی زیادہ فکر مند ہو جایا کرتے تھے اور افسوس کرتے تھے جو دن گزر گیا ہو اور انہوں نے کوئی علم نہ حاصل کیا ہو اور علم کی فضیلت میں ہمارے شیخ محترم نے بڑا بری درس کل دیا آپ لوگوں کے سامنے کہ علم کیا چاہتا ہے علم کیا چیز ہے اور علم میں کتنی بصیرت اور کتنی گہرائی اور گرائی چاہیے یہ سب ساری چیزیں ہمیں سیکھنے جاننے کی ضرورت ہے اور آپ سب لوگ جیسا کہ شیخ شیخ مختار صاحب نے کل ہی ذکر کر دیا یاد ہی بتایا ہے کہ اب آپ لوگ جو ہے ہر اعتبار سے والد ہو چکے ہیں اور والد ہو رہے ہیں تو اس لیے جو ہے اپنے علم کے اندر پختگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور علم کب پختہ ہوگا جب اس کے لیے ہمارے اندر سے پیدا ہو جائے گی تڑپ پیدا ہوگی کوئی بھی مطلب خاص کر کے یہ جو علم ہم لوگ اور یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس کے لیے تڑپ جب پیدا ہو جائے گی تب ہمارے اندر نکھار آئے گا ہمارے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اچھائی پیدا ہوگی اور ہم اچھی طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں گے میں شیخ محترم سے گزارش کر رہا ہوں جو شیخ محترم اپنے علمی افادے کا سلسلہ شروع کریں اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ حاصل کرنے بسم الله الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد أعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم من هزه ونفسه ونفسه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيادكم ويغفر لكم, ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم رب شرح لي الصدري ويسر لي أمري واحل لقدة من لساني يفقه قولي اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا ورزقنا علم ينفعنا اللہم جل اعمالنا كلها صالحا و جعلها لمجه ولا تجعل لحد فيها شئیہ دور علمیہ کا یہ دوسرا اور آخری دن ہے اللہ عز و جل کی توفیق اور اس کے فضل سے شرح و التوحید یا شرح و الاسلام کی یہ چوتھی کڑی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں خلاص عطا فرمائے ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور سرف صالحین کا رنگ ومن حجوالی فرمائے میں نے نواقید توحید میں سے تین نواقد توحید کو بیان کیا میں نے نواقید اسلام میں سے تین نواقد اسلام کو بیان کیا چوتھا نواخذ اسلام بیان کرنا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے تیسرے نمبر پر جو بیان کیا گیا نواخذ یعنی جس نے کافروں کو کافر نہیں کہا مشرقوں کو مشرق نہیں کہا یا اس کے کفر میں شک کیا یا اس کے مذہب کو صحیح قرار دیا ایسا آدمی بھی اسلام سے نکل جاتا ہے ایسا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے اس سلسلے میں چند اہم اور ضروری نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلا شبہ جس کا کفر واضح ہے چاہے وہ یہودی ہو نسلانی ہو مجوسی ہو باطل ادیان پر ہو یا اسلام میں داخل ہو کر کے مرتد ہو گیا ہو اور دلائل کے ذریعے سے اس کے اوپر حجت پوری ہو چکی ہو تو ان میں سے کسی کے کفر کے بارے میں شک کرنا یا اس کے کفر کو نہ ماننا یا اس کے عقیدے اور اس کے منحط کو صحیح قرار دینا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے منتشب کا مستان بنا دیتا ہے لیکن جس کا کف واضح ہو جائے اس کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں یعنی کافر کو کافر کہنا ضروری ہے لیکن اس سلسلے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ہے کہ ہم اس کو کیسے کافر کہیں یعنی کن اصولوں کی بنیاد پر اور کن صورتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کافر کو کافر کہنے کے لیے ضروری ہے کہ کافر کے کفر سے ہمارے اندر بغض ہونا چاہیے اس کے کفر سے بغض ہو عداوت تو دشمنی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا راتر وادم اولیا تلق رخ کفرحق سور ممتحا کی پہلی ہے اے ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ اور ان سے دوستی کا سلسلہ جاری مت کرو دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ ان سے کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اس شریعت کے ساتھ جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لیے ان سے بہت رکھنا ہے ضروری یعنی ان کے کفر سے بہت رکھنا ہے ان کے ساتھ مجالست کرنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ کھانا پینا ٹہلنا گھومنا یہ حرام ہے نہیں سمجھا افر سے بغض کا مطلب کافر سے بغض کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت جائز نہیں ان سے ان کے ساتھ بیٹھنا گھومنا پھرنا کا لگانا جائز نہیں منجامل مشرق وہ سگن میں ہو فین میں جو مشرق کے ساتھ میل جول کرے کھانا پینا کرے ان کے ساتھ بد و باش اختیار کرے اس کا شمار بھی انہی میں ہو وہیں اسی کی طرح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں کو چھوڑ کر کے کافیروں کے علاقے میں رہیں مسلمانوں کے محلوں کو چھوڑ کر کافروں کے محلے میں رہنے کو اپنے لیے فخر سمجھیں تو یہ کافروں سے دوستی کی علامت ہے نہ کہ دشمنی اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اقتضاء سراط المستقیم میں صحیح صنعت کے ساتھ نقل کیا ہے. مم گنا فیبینا درایا جی جو آجم یعنی آجم سے مراد کفار کفار کے ملک میں ان کے علاقے میں گھر بنائے ان کے جشن کو ان کے ریت کو ان کے کلچر کو اپنائے ان کے لباس اور پوشاک کو اختیار کرے یعنی اس کو فضیلت لگے تو ایسے مسلمان انہیں کافروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اعوذ باللہ نمبر دو جو دائر اسلام سے خارج ہے اور جس کا کفر واضح ہو چکا ہے اس کے جنازے میں حاضری حرام ہے قبر ہی کیوں حرام ہے بلّہ ہی رسول ہی اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کبر کیا مباط ہوا ہوں فس کرتے ہوئے مر گئے شریعت سے بغاوت کرتے ہوئے مر گئے اللہ سے دشمنی کرتے ہوئے مر گئے لہذا ان کے جنازے میں حاضری ان کی تدفین میں شرکت ان کی تعزیت لایزوز نمبر تین کافروں سے بوز دشمنی کا معیار یہ ہے کہ ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی مسلمانوں کے درمیان لا یا رسول وسلم الکافل وسلم الکافل جی اقتضاء سے المستقیم شیخ الاسلام نے کی ہے اور اس کا مختلف لوگوں نے ترجمہ کیا ہے سب سے بہترین اور نفیس ترجمہ اور تشریح جو مجھے سمجھ میں آئی وہ ڈاکٹر مختلا حسن نظری ندو غزی وہ کئی ترجمے میں نے دیکھے اس پر ٹھیک ہے چلیے اسی طریقے سے کافر اور ایمان کافر اور اہل ایمان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اور اس کی کے خاندان کا کوئی فرق مسلمان ہو گیا تو پھر ان میں مناکحت مسافرت جائز نہیں ہے مناکحت نکاح کا سلسلہ جائز نہیں رشتہ داری کرنا چاہیے یعنی رشتہ داری کا مطلب ہے؟ یہ کہ نکاح جائز نہیں ہو آپ ان کا دامات بن جائیں ان کو دماد بنا لیں یہ جائز نہیں اولا تم کہا تھی حتیہ اور اللہ تعالی نے کہا اولا تم کہ اور اللہ تعالی نے کہا لہن. لہن. لیکن ہر ایک کتاب کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرما حسنات میں هنو هنو غیر اخدان مائدہ کی آدم میں کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے کہ وہ پاک دامن ہوں وغیرہ اسی طریقے سے کافروں سے متعلق اور کافر اور مشرقین کے علاقے سے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس ملک میں کھلم کھلا و شک ہو رہا اور وہاں ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے اسلامی شاعر کا اظہار نہیں کر سکتے شریعت کی بنیادوں پر ہم زندگی نہیں گزار سکتے شخصی زندگی میں تو ایسی حالت میں وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے فرض ہے اس لیے کہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن داود میں صحیح صنعت کے ساتھ مغربی ہر ہجرت جو ہے جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ علامات قیامت کی بڑی نشانی شروع نہ ہو یعنی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے یعنی ہجرت کرنا ہے کفر کی سرزمین سے جہاں اسلامی شاعر کا اظہار نہیں کر سکتے لیکن جہاں اسلامی شاعر کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن اختیار اور اختیار ان کے ہاتھ میں تبلیغ کر سکتے ہیں ایمان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ میں بتا چکا ہوں ابو سعید خدری کی روایت آپ نے اس صحابی سے کہا فیملوں کے اس پار بھی ہو تو حمل کرویا کا سیاح تمہارے اجر سواب میں اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا لیکن کفر کی سرزمین پر جہاں کافروں کے اقتدار ہیں لیکن مسلمانوں کو وہاں پر کچھ حقوق حاصل ہے تو وہاں پر رہنے میں آدمی کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں صحیح دین کو لوگوں کے سامنے پیش کریں دعوت کی فتیجے کو انجام دیں جیسے مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف اور وہاں دعوتی کام کو انجام دیں اگر دعوت کے وہاں رہنا جائز نہیں یہ اسلام کے شاعر جیسے ارکان ایمان ہے ارکان اسلام ہے شخصی زندگی میں شریعت کی پابندی ہے فوجداری قانون اگر نہیں ہے مثال کے تو فوجداری قانون نہیں ہے عائلی قانون ہے عائلی طور پر آپ جیسے مسلم پر رس اللہ کا معاملہ ہے یا ان ایمان کے ارکان اسلام کے ارکان ہیں دعوت و تبلیغ کی کھلی چھوٹ ہے کھلے طور پر آپ اپنے ارب کی عبادت کر سکتے ہیں جیسے مسلمانوں نے حبشہ کے اندر ساری سہولتیں پائی آپ اس پر غور کیجیے کیونکہ بہت اختصار سے بیان کرنا ہے مجھے بعد میں اس پر بات کریں گے جی میرے خیال سے آپ لوگ ایک پیپر رکھے ہیں ٹھیک ہے نا سب سوالات لکھ لیجئے کیونکہ کتاب میں ختم کرنا ہے بھولیے گا نہیں یاد رہے گا میں یاد دلاؤں گا ٹھیک ہے یہ بات لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیث کی روشنی میں لیکن ان حالات میں جہاں پر آپ اسلامی حکام پہ عمل کر سکتے ہیں لیکن کفر غالب ہے وہ کامران نظام غالب ہے ان کا چاہے آپ یہاں عبادت کرتے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ ہم فطے میں اتلا ہو جائیں گے خطرات ہیں علما کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ایسی جگہ سے ہجرت کرنا کیا ہے مستحب ہے کیا ہے بھائیوں مستحب ہے ایک حالات میں واجب ہے جبکہ اسلامی شاعر کا آپ اظہار نہیں کر سکتے اور جب اسلامی شاعر اظہار کر سکتے ہیں لیکن کچھ روانے میں اختدار ان کے ہاتھ میں اور آپ کو میدان بھی نہیں ہے کھلنا کھلنا تبلیغ کی اور آپ نے صلاحیت بھی نہیں ہے تو علما کی ایک کثیر جماعت کا کہنا ہے کہ وہاں سے ہجرت کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اسی طریقے سے کافروں سے متعلق شریع احکام یہ ہیں کہ چاہے مشرق کافر یہودی ہو یا نصرانی یا مجوسی یا سادی یا کوئی ہو ہم سلام میں پہل نہیں کریں گے ہم سلام میں پہل نہیں کریں گے لاتود ورن نسارا بس سلام یہود و نسارہ سے سلام میں پہل مت کرو اگر وہ تم کو سلام کریں السلام علیکم تو ہم کیا کہیں گے وعلیکم لیکن نمستے بولتے ہیں تو پنوا شرک بعض علماء نے کہا کہ جہاں پر ایسے دعوتی مسائل ہیں اور مسلمان اور کافر دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں السلام علیکم کہہ سکتے ہیں جیسے وہ حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے غالبا ابو دعوت میں تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جس میں عبداللہ بن بھی بن سلول تھے اور بعض یہودی بھی تھے مسلمان بھی تھے آپ نے سلام کیا لیکن اس کے علاوہ اگر صرف ایک کافر اور مشرق ہو تو آپ ان کو اور السلام سلام علیکم تو نہیں کر سکتے لیکن کیا آداب کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں میں نے سوالات علماء سے کیے پڑھے تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اگر دعوتی مسلحت ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کم ان تبر تخصت ہوں الہیم کے تحت جو تم سے جنگ نہ کرے صلح پسند ہو تمہاری باتیں سنتا ہے تمہارے پروگرام میں شریک ہوتا ہے تو اسی مسئلہ کے پیش نظر سلام تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ ایسے الفاظ پیش کر سکتے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہمارا اور آپ کا جو رابطہ ہے بنی آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں ہم آپ کی خرکھائی چاہتے ہیں ان حالات میں بہادر کا لفظ آداب وغیرہ کر کہہ دیا دو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے کافروں سے دوستی کرنا جائز نہیں, نہیں, نہیں بے شک لیکن تو مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو زبان سے کچھ ایسے کلمات کر سکتے ہو اس کی تفصیل بھی نکیم ہے زبان سے جیسے بخاری شریف کی ایک روایت میں پیش کرتا ہوں اللہ اکبر حضرت ابودردا کے بارے میں امام بخاری قلو بنا نہ ترانو ابو دردا کہتے ہیں بعض لوگوں کے سامنے ہم مسکراتے ہیں لیکن ہمارا دل ان پر لائن کرتا تو ان باتوں کو سامنے رکھا جائے اسی طریقے سے مجلس میں ان کو لا کر کے بیٹھا نہیں سکتے ہم جناب صدر صاحب بڑے اعلی پوسٹ پر اور ان کو دینی مجلسوں کی زینت بنائی جائے اور ان کی تاج پوشی کی جائے گلے میں ہار ڈالا جائے اور یہ اہل یہ سنت اور جماعت کے اصول کے خلاف ہے ان کی سیاسی مجلسیں ہو اور ایسے جہاں بین الاقوامی صدر اور استعمال ایک الگ مسئلہ ہے لیکن دینی مجلسوں کے اندر جہاں کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہو اور جہاں اہل حق کے حق کا ایران ہو رہا ہے وہاں ان کو لے کر کے آپ اور پر بیٹھا ہوئے ہیں تاز کی کر رہے ہیں حضر مسلح القدیرہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اسی طریقے سے کافی کے کئی شریع احکام میں ہم حکم یہ ہے کہ وہ حدود حرم میں یعنی حرم مکی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے ملک خالد رحمہ اللہ کے زمانے میں ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے مطالبہ کیا کہ مجھے مکہ جانے کی اجازت دی جائے کہاں کے نہیں جا سکتے کہاں کیوں نہیں جا سکتے کہا کہ جا سکتے؟ کہ اس لیے کہ ہمارے جو لوگ بھی آتے ہیں ان کے لیے پاسپورٹ ہونا ضروری بغیر پاسپورٹ کے ویزا انٹری نہیں ہوتی تو آپ بھی پاسپورٹ لو پاسپورٹ کیا ہے پاسپورٹ نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ الا اللہ, اللہ, اللہ و محمد رحمت یہ واقعہ جو پیش آیا تو میرا بچپنا تھا اور یہ بات کافی گشت کی یہ بات بالکل سو فیصد صحیح ہے اسی طریقے سے کافر کے تئیں شریع احکام میں سے اہم حکم یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جزیر عرب سے کفار کو نکال دیا جائے جیسے آپ نے فرمایا اخری من فرمایات العرب یا آپ نے فرمایا لوقر یہودار جزیرت العرب آپ نے اپنی وفاظ سے پہلے تین نصیحتیں کی ان میں سے یہ کہ یہود و نصارہ کو مشرقین کو جزیر اعدب سے نکال دیا جائے وہاں پر ان, کے ان کا نظام اور ان کا قانون یا ان کے مذہبی مقامات کی تعظیم نہیں ہو سکتی لیکن وقتی اور عارضی طور پر اگر معاہدہ ہے تجارت کے لیے آیا یا مسلمانوں کے ساتھ موقت کوئی معاملے کے تحت آیا عارضی زندگی گزارنے کے لیے اور سلطاں اور اختیار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر علماء کے بار کا اتفاق ہوں جی ابھی جو کیا کی اب دیکھیں یہ تو آپ کو بھی واضح طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا اللہ تصور اولیا اور اللہ نے کہا یہ تصور من دون مومن اور شرک تاملہ والعدوان تو یہ تو حرام ہونا چاہے اس میں کیا آپ آپ جو ہے آپ لوگ بالغ لوگ ہیں ہر مسئلے کی تفریح اور ہر مسئلے کو کھول کر کے بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں سمجھ میں آئے جزاک اللہ خیر کیونکہ یہاں ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کریں لیکن ہر مسئلے میں ایک مثال دیں کسی ملک کی یا کسی علاقے کی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ آپ لوگ اس کو غور کیجیے اور اس پر ایسے تدبیق کیجیے جزاک اللہ خدور حرم اس لیے اندرا گاندھی نے کہا کہ کم سے کم فضاؤں میں ہم آ جائیں جدا کرنا اچھا کہا کہ فضا کا مالک بھی اللہ زمین کا مالک بھی اللہ سب کا مالک اللہ یہ معاشرہ جین نے جدا کر یہ سب بات اچھی آدل ہے اللہ بسلفان یا ماشاء الله نے حکمت ہے فضاؤں میں بھی لِلَّهِ کو سما دیول اب بھی ہوا تو یہ باتیں اختصار سے میں نے بیان کیا ابھی جو, جو سبق آج نیا سبق ہے وہ یہ کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھے عقیدہ بانا عقد یعنی دل میں یہ چیز جاگوزی ہو جائے اس پر ولیم ہو اس کا وشواس دل میں یہ بات گڑ جائے اس پر یقین جم جائے کہ, کہ ان گئی رحدی نبی سلم اقلوم انحد یہی نگئی رحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل اومن حد یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی غیر نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ غیر نبی چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ لیڈر ہو چاہے وہ صحابی کیوں نہیں ہو کوئی بھی ہو غیر نبی میں کوئی بھی شخص ہے اگر اس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے اگر کسی کا عقیدہ ہے چاہے وہ نبی کے طریقے پر عمل کیوں نہ کرے آپ کی سنت پر عمل کیوں نہ کرے لیکن صرف دل میں اگر یہ بات آ جائے اور اس کے اوپر یقین جم جائے تو ایسا آدمی بھی اسلام سے خارج ہے نمبر ایک نمبر لو او ان حکم غیر احسن من حکمی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ غیر نبی کا طریقہ یا غیر نبی کا فیصلہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر ہے ایسا آدمی بھی کافر ہے جیسے وہ آدمی جو دنیا کے بڑے بڑے تعاقی ان کے فیصلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر فوقیت دیتے ہیں تو ان تمام صورتوں میں کافر ہے تھوڑی لمبی سانس لیجیے کیونکہ مسئلہ ہوتا ہے اور سوالات لکھئے لکھئے ہاں وقت کو پورا یہ کرنا ہے میں سوالات سے نہیں گھبراتا کیونکہ آپ سے استفادہ کرنا ہے لیکن پورا بھی کرنا ہے چلیے آئیے ذرا غور سے سنیے سب سے پہلی بات یہ کہ غیر نبی کا طریقہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ اس سے بہتر ہے عقیدے کے اعتبار سے تو اس سے اس لیے میں بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے کامل بنایا آپ کی سیرت کامل اور اکمل ہے آپ آئیڈیل ہیں ہر مسائل میں آپ دین کے سارے مسائل میں آپ آئیڈیل ہیں زندگی کے سارے مسائل میں آپ آئیڈیل ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ آئیڈیل ہیں زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اخلاق کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو اخلاق کی بلندی بتائیں فرمائی نہ کرایہ رکن اللہ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی فبما رحمت من اللہ, القلب لن من اللہ نے آپ کو نر منایا اگر آپ بدقول ہوتے سخت مزاج ہوتے تو جو لوگ آپ کے اشارے آگلو پر اپنی جانیں نشاور کرتے ہیں اور آپ کے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں آپ صلی اللہ سے فرض گوئی کرنے والے نہیں تھے نہ قسطن احمدن یعنی آپ کی زبان بھی پاک اور صاف تھی تو اخلاقی اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل تھے اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ کے معاملات چاہے گھر کے معاملات ہوں یا گھر سے باہر تمام معاملات میں بھی آپ کامل تھے بیویوں کے ساتھ آپ کا فضل سلوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیرکم خیرکم خیری والا خیری رکم لہلی نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کافروں کے ساتھ آپ کا اخلاق یہودیوں کے ساتھ آپ کا اخلاق شرقین کے ساتھ آپ کا اخلاق جاہلوں کے ساتھ آپ کا اخلاق آرامیوں کے ساتھ یہ ان تمام چیزوں میں نبی کی سنت مکمل ہے آپ کی سیرت مکمل ہے کیا آپ غور نہیں کیا کہ وہ آرامی جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا آپ نے کیسا سلوک کیا اس کے ساتھ پیشاب کر رہا ہے وسلم سامنے اور وہ جو مسجد میں اور آپ نے برناس کیا کیونکہ وہ متعمد نہیں تھا جاہل تھا صحابہ نے ڈانٹا صحابہ نے ڈانٹا تو آپ نے صحابہ کو ڈاٹا جب پیشاب کر لیا تو آپ نے امر ابھی میں بہری تاری ایک کے پانی بہانے کا حکم دیا اور اس کے بعد میں تنہائی میں بلا کر لوگوں کے سامنے نہیں رسوا کیا اللہ حکمر کئی نہ تقویرا مجھ کو گندا کرنا صحیح نہیں ہے نہیں کہا کہ مسجد کو گندہ کرنا جائز نہیں حرام ہے دیکھیں الفاظ کا پہ تحبیر دیکھی جائے کتنا کتنا بہترین انداز اور کتنا بہترین اسو. چنانچہ اس نے اپنے حالت کو اس کی حالت بھی سدھر گئی اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی اور فوراً دعا کی اللہ تعالیٰ سے کیا کی دعا کیا اس نے اپنے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیکن صحابہ کے لیے دعا نہیں کی اللہ مرحم اور ہم محمد انورگائنہ رحمت اللہ میرے اوپر ہم فرما محمد پر ہم فرما صلی اللہ علام اور ہمارے اور محمد کے علما کسی پر احمد کر تو زبان کی تاثیر کا کتنا گہرا سر فاوت نبی صلی اللہ علم ہر اعتبار سے مکمل اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی مکمل آپ کسی زندگی بھی مکمل کیوں کہ اللہ نے فرمایا لطت گانگی رسول اللہ وسود الحسن آج بھی ایک بڑے خان صاحب ہیں تیس مار خان آپ لوگ سمجھتے رہے گی اس کو ماری وہاں تک وہ نام تو نہیں لینا نا ایک تیس مار خان ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں لیکن آپ کی آپ مکمل نہیں آئیڈیل نہیں ہر مسئلے میں آپ آئیڈیل نہیں ہے اودہ اور اس نے ایسے ایسے شبہات پیش کیے اور اور دین کے بارے میں ایسے شبہات پیش کیے کہ اگر کوئی مسلمان جو قرآن و سنت کو پڑھے گا صحابہ کے منہ پہ سمجھے گا اور جانتے بوجھتے ہوئے اگر اس عقیدے کو اختیار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا حالانکہ دنیا کے بڑے مفقر سمجھے جاتے ہیں بڑے بڑے ملکوں میں بلائے جاتے ہیں یہود و نصارہ کے مہمان پر اور دسترخوان پر مہمان ہوتے ہیں اس لیے نجاز ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی زندگی مکمل ہے تو آپ کا فیصلہ بھی آخری ہوگا آپ نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا ہو تو اس کا مطلب صرف احکام میں نہیں صحیح مسائل میں نہیں صرف صحیح مسائل میں نہیں غور کریں نمبر ایک یا شادی بیاہ کے مسئلے میں صرف نبی کا فیصلہ نہیں لین دین میں نہیں کاروبار میں نہیں بلکہ نبی کا فیصلہ قیلے میں نبی کا فیصلہ عبادات میں نبی کا فیصلہ زندگی کے تمام کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اخراق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بین الاقوامی قوانین میں آپ کے طریقے تمام اعتبار سے مکمل ہیں لہٰذا کسی بھی مسئلے میں چاہے عقیدے میں ہو یا عبادات میں ہو یا اخلاقیات میں ہو یا لین دین میں ہو تجارت میں ہو بین الاقوامی قوانین میں ہو واضح اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان تمام مسائل میں سے کسی کے اندر بھی غیر نبی کا فیصلہ نبی کے فیصلے سے بہتر ہے تو آدمی میں قاتلہ دلیل بشمال فلاو ربی کا سورہ نسا کی آدمی 65 فلاو ربی کا لا یومنون حتی لحکمو گا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسی بحرج مما تضید ویسلمو تسلیمہ یعنی تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اپنے نے باہمی معاملات میں آپ کو حکم تسلیم کر لیں آپ کو جج تسلیم کر لیں آپ کے فیصلے کو م... فی فی ان پھر آپ کے فیصلے کو سن کر دنوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں یعنی دل بھی بالکل صاف ہو کلین ہو وہ یہ سلیم تسلیمہ اور آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے مان لیں ان کو آپ کو قاضی کی حیثیت سے آپ کو جج کی حیثیت سے آپ کو حکم کی حیثیت سے مرکز اعتیات مرکز قضا منصب امامت ہر اعتبار سے آپ کو تسلیم کرے اس لیے اللہ تعالی نے چھتیس نمبر کی یاد میں کہا سر ہے سور احساب نے رسول اللہ رسول مبینا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے تو ان کو ذرہ برابر تھوڑا بھی ان کو اختیار ہو اختیارات نہیں رحول خلف ورم خالف بھی اللہ آئے تو قانون بھی اسی کا ہوگا کیوں اس لیے کہ نبی کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ ملو کہ گفتے جیسے یہ تو بات صرف چند مثالیں انہوں نے بتائی لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں اگر کسی دوسرے کے طریقے کو بہتر سمجھتا ہے تو بے شک کافر ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برابر کسی دوسرے قانون کو اس کا اگر بدل سمجھتا ہے الٹرنیٹ سمجھتا ہے اس کے مساوی سمجھتا ہے کہ یہ بھی چل سکتے اور میں بھی چلے گا دونوں برابر برابر ہے چاہے اس پر عمل کرو چاہے اشتراکیت پر عمل کرو جوہریت پر عمل کرو نے سارا کے طریقے پر عمل کرو لوگوں کے بنائے ہوئے قانون پر چلو یا اسلامی قانون پر چلو دونوں معاملہ برابر ہے ایسا آدمی بھی تافر تافر تافر تافر تافر اللہ کی پسند نمبر دو نمبر تین جو یہ یقینا رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر ہے بے شک ہم مانتے ہیں لیکن موجودہ ماحول میں جبکہ دنیا تو گئی آج ستاروں سے بھی آگے دنیا تو گئی آج ستاروں سے بھی آگے اور ہم بیٹھے مسلح پر دعا ماں رہے باللہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس دور میں اسلام ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا وہ صحابہ کے دور میں تو آج کے دور میں ساتھ نہیں دے گا چاہے اسلام کو بہتر کیوں نہ سمجھے ایسا سمجھنا بھی کفر اور ایسا آدمی بھی کیا ہے کافی ہے اسلام سے خاطر آؤں دبل آؤں دلہ نمبر چار اگر کوئی شخص اسلامی طریقے کو افضل اور بہتر سمجھتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ بہتر تو نہیں بے شک وہی لیکن دوسرے قانون پر بھی چلنا جائز ہے یعنی دوسرے قانون پر بھی وہ کیا راضی آئے گی ہے کوئی حرج نہیں اس بھی چلیں گے کوئی حرض نہیں تو اسلامی قانون کو بہتر کہے غیر اسلامی قانون پر چلنے کو وہ جائز سمجھے تو ایسا آدمی بھی کافی ہے کیوں اس لیے کہ مکمل قانون ساز شریعت ساز رب العالمین ہے امرحم شرکا اور شرح الرحمدین امام املہ کیا ان کے ایسے شرکا ہے جنہوں نے ایسے دین کو انہوں نے جاری کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ام لیکن کتابوں کو رتون کیا کوئی کتاب ہے کہ چل سکتا یہ سکنا یہ وہی کس پر آئی اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسلامی قانون کو بہتر سمجھتا ہے لیکن غیر اسلامی قانون سے متعلق اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم عمل کریں گے لیکن ابھی چونکہ ان مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں اس لیے اس وقت اسی پر عمل کرنا ضروری ہے تو یہ چیز انسان کو اسلام سے خارج کر دے گی البتہ ایک شکل ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کو بہتر سمجھتا ہے اور واجب سمجھتا ہے ضروری سمجھتا ہے لیکن ایسے ملک میں زندگی گزارتا ہے جہاں کافروں کا نظام ہے کافروں کا دین غالب ہے اور اختیارات ان کے ہاتھ میں اور ہم نماز اور روزی زکات کے ساتھ جیتے ہیں اور ان کے جو قوانین جمہوریتی کیا یا سہمہ داری کا کوئی بھی نظام ہے ہم دل سے ناپسند کرتے ہیں اور ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش کے اسلامی قانون آ جائیں لیکن ہم اس سرزمین پر ہیں کیوں اس لیے کہ ہم اگر وہاں سے چلے جائیں گے تو ان مسیحدوں کی حفاظت کون کرے گا ان مدرسوں کی حفاظت کون کرے گا اور اللہ اللہ عرب العالمین کے یہ بڑے بڑے جو مراکز تو سنت کے ان کی حفاظت کون کرے گا اس لیے اگر ہم باقی رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ دین لائے کہ اسلام کا جھنڈا لہرائے امن و سلام دی کے ندمے سنائیں گے ہم زخمی حقل دنیا پر ہم لگائیں گے ہم ہمراہی کے راہی اللہ کے سپاہی دے دے ہیں جانو دل سے کی گواہی تو اس صورت میں انشاءاللہ شاء اللہ کوئی حیرج نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم اس کا ایکسپٹ نہیں کر رہے صرف ہم اس پر انکار نہیں کر سکتے کیوں اعلانیہ کیوں کہ انکار ان کر کے درجات بھی ہیں چار درجات ہیں ان میں سے ایک کہ انسان اگر کسی برائی کو روکتا ہے اور اس سے بھی بڑی برائی پیدا ہو جاتی ہے ایک چند لوگوں کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں تو وہاں پر سکوت اختیار کیا جائے سمجھ میں آئی بات تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے اس لیے اس مسئلے کے بعد ایک, ایک اہم مسئلہ بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ اپنے دماغ کو ذرا کھولے وہ یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک قاضی ہے حاکم ہے اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں او رسك عقيدة انك قرآن السنة حق ديني نظام حق اسيق النفاظ هنا لكن هو ليس هو مجبر ليس هو ملزم له خيار ان يطبق شريعة الله و ينفذ يطبق في شغون الحياة كلها ولكنه يطبق شريعة الكفار اقر ايسا آدمي جسك جو سارة اختيار و اقتدار قمالك حدهوه اس کا اعلان کرتا ہے کہ اسلامی نظام ہی واجب ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے ضروری ہے لیکن اس نے اپنے ملک کے اندر کافرانہ نظام کو قائم کیا کافرانہ طریقے کو قائم کیا شخصی زندگی میں اجتماعی زندگی میں سیاسی میں، یا زندگی میں یہ زندگی کے کسی بھی گوشے میں اسلام سے متصادم اصول کو نافذ کیا حالانکہ وہ مجھ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے یعنی بالکل وہ مجبور نہیں ہو جاری کر سکتا ہے لیکن دعوے دعوی, دعوی الگ ہے لیکن عمل الگ ہے تو کیا ایسا حاکم مسلمان ہوگا یا کافر اس سلسلے میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے مفتیان کرام کیا فتوا صادر کریں گے سارے لوگ ابھی میں پوچھتا ہوں ذرا جلدی بولیے کافر, کافر, کافر آپ کہہ رہے ہیں ہاں ہمارے بھائی کے نزدیک کافر نہیں کہیے نفی وجہان علی الما اس میں علماء کے دو رائے ہیں امام بن کثیر اور سعودیہ کے مفتی سابق محمد بن ابراہیم علی شیخ نے ایک کتاب لکھی ہے تحکیم القوانی اس کی روشنی میں ایسا حاکم بھی کافر ہے کیوں اس لیے کہ وہ گویا انکار ہے وہ یہ انکار ہے یہ دلیل ہے انکار ہے لیکن بعض علماء سماج الشیخ بن باز یا شیخ ابن الحسمین یا بعض علماء کا خیال یہ ہے حفیظ محمد اللہ کہ نہیں ممکن اس کے اندر شبہ ہو اس پر حجت پوری کر دی جائے اور اس کے بعد میں اگر انکار کرے تو اس کے اوپر کافر کا فتویٰ لگایا جائے گا البتہ وزیر شون الاسلامیہ کی کتاب میں نے پڑھی یعنی کتاب التوحید کی شرح میں لمبی بحث انہوں نے کی اور لمبی بحث شیخ صالبین عبد العزیز عال شیخ ان کا بھی رجحان یہ ہے کہ ایسا حاکم کیا ہے کافر ہے تو پھر ہماری ذمہ داری تھی آپ کے سامنے مسئلہ واضح کرنے کی دلائل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے بس اس بات کو سامنے رکھیے اب یہ مسئلہ یہ ہے یہ جو کلری فضل حکم تو حکم کو تاحوت کی جگہ کیا ہے تاحت فالوت کے وزن پر ہے تغیان سے اور یہ آپ لوگ ماشاء کتاب طویل میں بار بار پڑھے ہوں گے تغیان کا مطلب کیا ہوتا ہے تجاؤز حد سے آگے بڑھنا ان نہ علامہ تلما ہوں حمل نہ کہوں پھر جا وہی کہتے ہر سے زیادہ سرکش ہو گیا ان نہ ہو تگا کم وقت فرحان سرکش ہو چکا ہے جاؤ اس کے بعد تو حد سے بڑھ جانے کو کیا کہتے ہیں تابوت کہتے ہیں لیکن سرف کی زبان میں تابوت سمجھیے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں سے مراد شیطان یعنی شیطانی جو بھی کام ہے شریعت کے خلاف اسلامی قانون کے خلاف جو بھی کام ہے سب شیتان ہے شیطان وہ تعاوت ہے ایک حضرت جابر کہتے ہیں ایک سمرات کااہن ہے یعنی جابوگر کائن وہ بھی تعوت ہے کیوں بھی وہ بھی شریعت سمجھتا سال امام مالک کہتے ہیں اب تابود اہم منفی اللہ میلہ من ہند تاحود جو ہے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے چاہے وہ عبادت محضہ ہو یا عبادت غیر محضہ یعنی رکو سجدہ کرے قیام کرے یا, یا, یا یہ کہ طاعت ہو یعنی اس کے قانون پہ چلا جائے یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے چاہے وہ تاہت صنع کے اندر دیکھیے کہ الفاظ کتنی کم ہے لیکن ماہانی آپ خود اس پر غور کیجئے کہا کہ ساری عبادتیں ساری عبادتیں چاہے عبادت محض غیر محض براہ را رکو سجدہ یا وہ قوانین دستور نظام یہ کسی کے اندر بھی کسی غیر اسلامی قانون کی تباہ کی جائے یا غیروں کو سجدہ کیا جائے رکو کیا جائے قیام کیا جائے دس بستر کھڑے ہوں جیسے میں نے خیر واقعہ بتایا یہ سب کے سب کیا ہے داوت. لیکن اللہ رحم ابن خیم رحمہ اللہ پر انہوں نے انہیں سلب کے اخوال کی روشنی میں سب کو جمع کر کے کہا فتحت کل قوم ہر قوم کا تاغوت وہ ہوگا میں یہ تہاکوں جس کے پاس لوگ سبقت کرتے ہوں اپنے مسائل کو لے کے جاتے ہوں یا جس سے لوگ رجوع ہوتے ہوں چاہے اس کی عبادت کی جائے رکو سجدہ کیا جائے اس کے ریاضی ان کے ساری کی کی جائے اور متبو یا اس کی سیوا کی جائے اس کی پیروی کی جائے یا اسی طریقے سے متا یا اس کی اطاعت کی جائے یا اس کی بات کو مانا جائے یہ سب کے سب کیا ہے تاہو لہذا چاہے اس کی عبادت کی جائے چاہے اس کی اطاب کی جائے چاہے اس کے قانون پر چلا جائے چاہے اس کے لوگ اختیار کیا جائے چاہے اس کے لیے حاجری کے سارے اختیار کی جائے چاہے اس کی بات کچھ جی جناب جی جناب جی جناب مثال کے طور پر ایک صاحب جو ہے خان صاحب جو ہے پہنچے کسی ادارے کے اندر اور وہاں ان کو بلایا گیا تھا صرف اختوار کے لیے کہ یہ ان کی فکر سے امت گمراہ ہو رہی ہے تو ذرا ٹیسٹ کر لیا جائے کیونکہ ان کے کچھ خوات متاثر تھے تو کچھ دعا جو متاثر تھے وہ اتنے زیادہ متاثر ہو گئے کہ یہ خان صاحب جو بھی کہہ رہے تھے جی کوئی بھی بات خان صاحب کی زبان سے نکل دیجیے ایسی بات تو میں نے کبھی سنی نہیں ایک آدمی نے ڈائریکٹ کہا مجھ سے ایسی بات تو ہم نے آج سنی نہیں کسی کتاب میں پڑھا یہ یہ ندرت استدلال اور یہ, یہ آپ کے اس ندرت استدلال اور زبان و بیان کا یہ اسلوب اور آپ کے یہ خوبصورت کلیمان یہ میں نے کبھی پڑھا نہیں اور سنا اتنی بہترین بات میں نے سنی گویا کہ زبان قال سے نہیں زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو تعرت مان رہا ہوں اعوذ باللہ اور نتیجہ ہوا کوئی سارے دعات چند دع نکل گئے گمراہ ہو گئے جو جن کے لے کر کے ہم پارکوں میں جایا کرتے تھے کسی زمانے میں دعوتی اسلوب سیکھنے کے لیے جن کے ساتھ چلنا اور بولنا سیکھا دوستو ابھی حال یہ ہے کہ رنگی پجامہ ٹکنے سے نیچے ہے نمازوں کی پابندی نہیں ہے اور شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو گئے ایک نہیں کئی مثال ہے ہندوستان میں ساؤتھ انڈیا کے میں کیا بتاؤں آپ کو اس لیے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزائی صحابی کو کہا تھا جو اسلام لایا تھا کہا یہ دعا ضرور پڑھا کرو اللہ اللہ علیہ واحد آپ لوگ بھی یاد کرو اللہ علیہ رشدی واحد تنویری کی روایت ہے اور تھوڑے سے فرق مسلم میں بھی ہے اللہ عمین نے رشد اللہ ہمیں رش دے فکر کی اسلح فرما نظریے کی اسلح فرما مرحج کی اسلح فرما اور نفس کی شرارت سے بچا اور یہی سبق خلا باہرا اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ دعا کو سکھایا اپنے بعض دوستوں کو اور انہوں نے سینٹ کیا ایک نئی خبر الحمدللہ للہ کہ ایک آدمی بالکل تیار تھا خودکشی کرنے کے لیے اللہ کو اللہ کو گواہ بناتا ہوں لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو خودکشی سے بچائی یہ زندہ بہت سے واقعات ہیں اگر کچھ آپ کو سنایا جائے تو لیکن چونکہ میں پابند ہوں اللہ علیہ لہذا یہ سب تاغوت ہیں اور تاغوت کی یہ قسم اور بھی ارم نے اضافہ کیا جو مجھے اضافہ ملا اس دور میں وہ یہ کہ وہ بھی تاغوت ہے جو گناہ کرتا ہوں اور گناہ کا داری ہو نماز چھوڑتا ہوں اور لوگوں کو بھی نماز چھوڑاتا ہوں سمجھ میں آیا شر کرتا ہوں شیر کو عیدت کا داری ہو ماں باپ کی نفرمانی کرتا ہوں اور لوگوں کو بھڑکاتا ہوں خود رشتوں کو کاٹتا ہوں اور لوگوں کے رشتوں کو بھی کاٹتا ہوں آپس میں فنا کو فلاں سے کاٹ دیا فلا کو فلا سے کاٹ دیا نفرمانی کرے اور اس نفرمانی کی دعوت دے وہ بھی حد سے بڑھ گیا یہ بھی تجھے آنے وہ بھی کیا ہے کیا ہے لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الحب رحم اللہ نے کہا کہ ساری باتوں کو جمع کرنے کے بعد اہم اہم جو تعبوت ہیں یا تعبوت کے جو ٹھیکے ہیں اس دور میں زمانے میں اس کے جو بڑے بڑے روسا ہیں وہ پانچ قسم کے لوگ ہیں کیا ہے وہ پانچ ہے نمبر ایک سب سے بڑا تابوت جس نے سجدے سے انکار کیا ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات ابلی السلام اللہ نمبر دو جس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت سے وہ راضی ہو جیسے میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا کہ لوگ سجدے کر رہے ہیں وہ خوش ہے اور ایک پادری جس نے کسی زمانے میں تقریر کی کہا کہ اس اسٹیج پر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ پیر جس کو لوگ سجدے کر رہے ہیں یا عورتیں سجدہ کر رہی ہیں نہ یہ پیر مسلمان اور نہیں یہ عورتیں مسلمان نہ یہ سب اسلام سے خارج لیکن چند عرصے گزرنے کے بعد ایسی بجلی گری اور شیطان کا ایسا حملہ ہوا خواہشات نفس کا ایسا غرام بنا کہ میں نے اپنی نگاہوں سے وہ کلپ دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ لوگ اسے سجدے کر رہے ہیں اور ان کی پیٹھ کو تھپا پا رہا ہے اس لیے کہتے ہیں درو کو اور حافظہ نشم جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حادثے کی نعمت کو چھین لیتا ہے لہذا یہ بھی اس دور کا تاغوت ہے اللہ امن کی حفاظت کر ایسے پادریوں سے نمبر تین نمبر ایک ابلیس نمبر دو جس کی عبادت کی جائے جس کو سجدے رکو کیا جائے جس کے قانون پہ چلا جائے اور وہ اس کے اوپر خوش ہو نمبر تین جو علم غیب کا دعویٰ کرے کہ بہت سے لوگ ہاتھ دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی قسمت خراب ہے ہاتھ کی لکیروں سے فیصلہ نہیں ہوتا عزم کا بھی حصہ ہے زندگی بنانے میں ہاتھ کی لکیروں سے فیصلہ کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو سامان گم ہو گیا ہے فلاں جگہ پر ہے فنا بھی لے کے بھاگ گیا یعنی یہ صاحب جادوگر لوگ یا اور لوگ جو علاج کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں یہ بھی کیا ہے تاحت ہے نمبر چار جو لوگوں کو دعوت دے اپنی عبادت کی طرف میں ہوں اس دور میں نجات موقوف ہے میری اتماع پر نام مت اللہ کے واسطے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس دور میں نجات موقوف ہے ہدایت موقوف ہے بھائی ال... ال... ال... ال کیا ہے الفاظ کے پیشے میں الجھتے نہیں دانا غرواز کا مطلب ہے سدر کے غور سے یعنی اس دور میں ہدایت اور... کیا کہا آپ نے ہدا. اس دور میں ہدایت اور اصلاح ہماری اتماع پر موقوف ہے یعنی میری اتماع کرو گے تو ہدایت ملے گی چاہے آپ کی جو نیت ہو لیکن ایسا شخص جو اپنی عبادت کی طرف اڑائے اور اپنے طریقے کو نافذ کرے کہ میری اتماع پر یہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا اور ان کو تم تو کیا امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل امبیا کے بعد کوئی ہو سکتا ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ حضرت عثمان حضرت علی ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے سب سے پہلا خود کیا کہا انحسن تو وہ انحصا تو فقل اگر میں صحیح کام کروں تو آپ ہماری مدد کریں آپ اور مجھ سے غلطی ہو تو سیدھا کروں اللہ اکبر ابھی رسول اللہ اکبر جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں میری بات مانوں بہن اصل تو فلاں مالک کو ملاتا بہن آسائی تو فلاں مالک کو اگر میں غلطی کروں تو آپ پر نہ میری بات سننا فرض ہے اور نہ میری بات ماننا فرض ہے اور یہی در حضرت تھے عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیا خلافت کے اندر تو میرے بھائیوں یہ, یہ وہ لوگ تاغوت ہیں ابلیس نمبر ایک جس نے جس کی عبادت کی جائے اس پر خوش ہو اور جو اپنی عبادت کی طرح لوگوں کو دعوت دے اور اسی طرح جو علم غیب کا دعویٰ کرے اور اسی طرح من حکم بغیر ما انزل اللہ تعاون وہ بھی ہے کہ قرآن کی تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور خرید و فروخت کو جائز کرا دیا حل اللہ البئی وحرمروا یہ فیصلہ کر رہے کہ نہیں فلا فنا ملک میں سود لے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے اللہ کے فیصلے کے خلاف سنت کے فیصلے کے خلاف کریں اللہ نے کہا بول والا کیا ملیں بات تو ذرا سس لگے گی عورتیں اپنی بچوں کو یعنی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں دو سال اب میں نہیں دو سال نہیں ڈھائی سال اٹھا ڈھائی سال کی دلیل کیا پھر اگر دلیل نہیں ہے اور اگر دلیل کے خلاف کہیں کہ نہیں چاہے قرآن میں لکھا ہوا کیوں نہیں ہے لیکن ہم نہیں مانتے یہ میری بات ہے میرا کام ہے میری بصیرت ہے میرا استدلال ہے تو ایسا آدمی بھی کیا ہے تابو منحکم بغیر صلی اللہ لیکن منحکم بغیر رمان صلی اللہ کے اندر درجات ہے جو یہ تو تابو ضرور ہے لیکن ایک ایسا آدمی جو گناہ اور معاشیت سمجھتا ہے اللہ کے فیصلے کے خلاف سنت کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کو حرام اور ناجائے سمجھتا ہے لیکن خواہشات نفس کی اتباع میں رشوت لے کر کے کر دیا فیصلہ چلو بعد میں تحبہ کر لیں گے توبہ توبہ ملے گا تو ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی زبان سے توبہ کرتے ہیں دل کہتا ہے ملے گا تو ہوگا سچے دل سے توبہ نہیں کیا حرام سمجھنا جائز سمجھے بعد میں توبہ کر لیں تو یہ کفر ہے لیکن یہ کفر اکبر نہیں بلکہ کفرے اصغر ہے اسلام سے خارج نہیں بلکہ یہ بھی خطرناک بات ہے اس کے لیے ہلاکت ہے تباہی اور بربادی ہے اور وہ حدیث یاد رکھیے کہ القبا و فراف حاضی تین قسم کے ہیں معلوم ہے نا حدیث بالکل صحیح ہے اسلان فنار واحد فی دو فیصلہ کرنے والے جہنم میں اور ایک فیصلہ کرنے والے جس نے حق کو جانا جس نے حق کو نہیں جانا وہ جہانت کے ساتھ فیصلہ کیا وہ بھی جہنم ہے جس نے حق کو جانا اور حق کے خلاف فیصلہ کیا وہ بھی جہنم ہے جس منف الحق کو مقمہ وہ فل جن جس نے حق کو جانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ کیا ہوگا وہ جنت میں ہوگا اب یہ تابوت کا انکار کیسے کریں گے تابوت کے انکار کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل سے بھی انکار کرو کیا کرو دل سے بھی انکار کرو جو آپ بولے میں بتاتا ہوں نمبر ایک کی ولیس نمبر دو جس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کو راضی ہو جو اپنی عبادت کی طرف بلائے اور علم غیب کا دعویٰ کرے اور علم غیب کا چھوٹے الفاظ میں اور جو اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہو یہ سب کیا ہے یہ سب انشاءاللہ فائدہ ہوگا بے اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ کل لگی وفضل فضل حکمت اللہ حکم کا پھر اس بیان کے بعد پانچواں نواق کیا ہے منب قدین مما جاء میر رسول ولو عمل ابھی کا جس طرح سے انسان کا خیال اور عقیدہ اور منج یہ ہو جائے کہ اسلامی قانون کے خلاف جو بھی طریقے اس وقت ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ کتاب و کے مقابلے میں یہ بہتر ہیں جن میں یہ منکرین حدیث بھی داخل ہیں جو بخاری کی حدیثوں پر بخاری کی پانچ پچاس حدیثوں پر کیا کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں عبد الرحمان کیلانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی عبد الرحمان کیلانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھا آئی نے پرویزیت وہ ہم لوگوں نے ہمارے پانچ لوگوں نے دیا ان پرویزیوں کو پڑھنے کے لیے تو اس کو بھی نہیں مانا سب پر نشان لگا دیا دیکھیے یعنی ٹھیک ہے اختلاف کر سکتے ہو لیکن بیٹھو بھائی بار بار کہا گیا کہ پردہ جو ہے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے اور عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ کسی گمراہ ہونے کی علامت یہ ہے کسی قوم و جماعت کی کہ اندر الگ ہو اور باہر الگ ہو کیا مطلب دو طرح کی بات ہو ادار آئی کہنا جب کچھ لوگوں کو دیکھو کہ لوگوں کے سامنے الگ بات کرتے ہیں اور بند قبرے میں الگ بات کرتے ہیں تو سمجھو کہ وہ لوگ بونیا, بونیا, بونیا, بونیا کی گمراہی کے فاؤنڈر ہیں گمراہی کی بنیاد ڈالنے والے ہیں ایسے لوگوں سے کہہ رہے ہوشیار اسی طریقے سے جی یہ تو ایک عام بات ہوئی لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو صحیح سمجھتا ہے کہ عمر ام، کو اجمالی طور پر بالکل صحیح ہے حق اور ثواب ہے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن دین کے کسی مسئلے میں اسلام کا کوئی فیصلہ ہے یا اسلام کی کوئی بات ہے قرآن کی کوئی بات یا حدیث صحیح سے کوئی بات ثابت ہے اس کو کیا سمجھتا ہے تو اس سے بغض رکھتا ہے وہ کیا رکھتا ہوں بغض رکھتا یعنی دشمنی بغض کا مطلب دشمنی رکھتا اس کو پسند نہیں کرتا اس سے اس کو نفرت چاہے اس پر عمل کیوں نہ کرے تو ایسا آدمی بھی کیا ہے ایسا آدمی بھی کافر ہے کیا مطلب ہوا اس کا یعنی چاہے وہ کافر ہو یا منافق کافروں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ بغض رکھتے وہی واقعی تیار ہو مَا مَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف اللہ اور اس کی, رسول کی طرف اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائے قرآن کی طرف رسول کی طرف سنت کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باپ دادے کا طریقہ کافی ہے نا تھوڑا صبر کریں تصور جو ہے نا تھوڑا بہتر نہیں ہو سکتا ہے کہ میں وہ آج بعد میں پڑھوں معلوم یہ ہوا کہ باپ دادے کے طریقے کو بہتر سمجھتا ہے اور شریعت کی بات کو کیا سمجھتا ہے بوجھ لگتا ہے تو ایسا آدمی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی رقیل آپ یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں ماشاء اللہ چلیے تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ باپ دادے کے طریقوں کو صحیح سمجھنا اور اسلام کے طریقے سے بوز رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سنو کہ تمہارے باپ دادا اگر بیوقوف تھے تو تم بھی بے وقوف ہو گیا تمہارے باپ مثال دے رہا ہوں مثال سمجھا رہا ہوں اگر تمہارے باپ دادا ڈاکو تھے تو تم بھی ڈکیدی کرو گے تمہارے باپ دادا چور تھے تو تم بھی چوری کرو گے اگر باپ دادا چور تھے تو تم چور ہو گے تو چور ہوگا کیا ہوگا اس لیے دنیا کے معاملے میں جب باپ دادے کی تقریر نہیں کرتے ہو تمہارے باپ دادے کے پاس ایک ایکڑ بھی زمین نہیں دی ابھی دس ایکڑ زمین کیوں بنایا چل تمہارا باپ مٹی کے دکان میں رہتا تھا بھیک مانگتا تھا تم بھی چلو بھیک مانگو کیا ہے اس لیے وحی کی اتباع اللہ نے حکم دیا کس کی اتباع کا فسٹم سکھ بل لوگی وہ ہے نقاہدہ سرا دن وہی کی اتماع اور وہی جو قرآن و سنت ہے اور یہی سراط مستقیم ہے تو اس لیے دین کے کسی چیز کو بغض رکھنے والے دو طرح کے لوگ ہوں نمبر ایک کفار نمبر دو منافقین پہلے نمبر پر مشرقین اور دوسرے نمبر پر منافقین لیکن مومنین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مومین کا کام کیا ہوتا ہے ان المن ادھر مومینوں کا عالم یہ ہے کہ چاہے ان کے نفس کے خلاف تو نہیں ہو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے فوراً کہتا ہم نے لیا لیا مان لیا نہ واتانا غفران کا رب نا وہی نہیں کل مسیح سمجھ میری بات چلیے تو یہ آپ جس نے کسی چیز سے بوجھ رکھا جس کو اللہ کے نبی نے کرائے اور گھر اس پر عمل کیوں نہ کرے مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں سکا دیتے ہیں لیکن وہ بول نہیں نہیں تقدیر کوئی چیز نہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن فرشتوں کا انکار کرتا ہے جیسے سر سید احمد خان صاحب کی ایک کتاب ہے تفسیر ال سے ولجان تفسیر الجان انہیں فرشتوں کا انکار کیا آپ پڑھیں دلیل ہے میرے پاس ہمارے استاد نے اس پر پی ایچ کیا ملائکہ کا انکار کیا آدم کا انکار کیا جنت جہنم کا انکار کیا اس دور کے علماء نے ان پر کفر کے فتوی داغے لیکن بعض ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ آخری عمر میں انہوں نے ان تمام خرابیوں سے توبہ کر لیا تھا اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ نے توبے کی شرط قرار دی اللہ اللہ سبحان اللہ مگر جس نے توبہ کیا اور پہلے کے مقابلے میں اسلحہ کر لی اور اپنی گمراہی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ میرا یہ طریقہ غلط ہے سمجھ میں آئی بات تو اس لیے کسی بھی ایمان کے ارکان چھ ارکان میں سے یا اسلام کے ارکان میں سے کسی بھی چیز سے بہت رکھ کے چاہیں رات رت بھر نماز پڑھتا ہو تحجد پڑھتا ہو کیوں نہیں ہو پھر بھی وہ کیا ہے اسلام سے خارج ہے وہ کافر ہے اس کے بعد چھٹا نمبر کیا ہو گیا چھٹا سکس ساتواں چھٹا نواخذ کیا ہے من منیستہ من مندین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او ثواب کفر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی بھی چیز سے استحضا کیا یا کسی ثواب کا مذاق اڑایا یا سزا کا مذاق اڑایا تو ایسا آدمی بھی کافر ہے آپ یہ سوال کریں یا میں آپ کی طرف سے سوال کر سکتا ہوں نا کیونکہ اب آپ کو سوال کا موقع دینا ہے انشاءاللہ بعد میں تھوڑا کم کریں میں آپ کی طرف سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بتائی یعنی پانچویں علامت بتائی نواخذ کی پانچویں علامت جو بتائی نواخذ اسلام کی بوز رکھنا بوز میں اور استحزا میں کیا فرق ہے نا تو بوز کا تعلق جو ہے دل سے اور استحزا کا تعلق دل اور جس طرح لا لاہ کے شروط میں علم و یقین اور و محبت خلوص و قبول اور دل سے اعتیاد یہ سات دوست کلمے کی شرطیں جب پوری کرو گے تو جاؤ جنت اس میں ہے نا قبول اور انقیاد قبول کا تعلق دل اور زبان سے اقرار سے ہے قبول یعنی ایکسیپٹ کرو دل سے بھی قبول کرو زبان سے بھی اقرار کرو اور انقیاد کا مطلب ہوا دل سے قبول بھی کرنا زبان سے اقرار بھی کرنا اور عمل سے اس پر قائم رہنا تو یہی ہے فرق تقریبا کہ بوس کا تعلق دل سے ہے دب کا لم دا قبل کم حسد وا الحسد اور بوس بوس یعنی یہ ہے کہ آپ نفرت کریں اس کی کوئی خوبی بھی آپ کو خامی معلوم ہو آئینیا <الْمَسَاوِيَا> یعنی آدمی جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کی خوبی بھی اس کی نگاہ میں خوابی ہو جاتی ہے یعنی پورا اس کی اچھائی بھی اس کو بری لگتی ہے اور جسے جس انسان محبت کرتا اس کی ہر غلط چیز بھی اس کو اچھی لگتی ہے استغفراللہ. تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ حسا اور حسد یہ کہ انسان یہ تمنا کرے کہ اس کو جو نعمت ملی وہ ختم ہو جائے اس کا علم مٹ جائے میں بڑا علم بن جاؤں اس کی کرسی ہٹ جائے میں اس کرسی پہ آ جاؤں اس کی گاڑی میں آگ لگ جائے میں اس کی گاڑی میں اس سے بہتر گاڑی لے لوں اس کی بلڈنگ گر جائے میں اس سے دو منزلہ بنا لوں یہ اس بلڈنگ کے مقابلے میں بلڈنگ بناتا ہوں یہ اس کے خلاف میں پلاننگ کروں گا تو یہ حسد ہے اور اللہ کے نبی برحسد اور یہ استورا ہے ایسا استورا ہے تحلق یہ بال کو صاف نہیں کرتا بلکہ جڑ سے صاف کر دیتا ہے حلق کر دیتا ہے عام حالات میں اپنے بھائی سے بکت رکھنے کا یہ گناہ اور یہ عقاب ہے کہ آدمی کا دین جڑ سے صاف ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اب اس میں کسی چیز سے بوگز رکھے نئے نئے داری سے بخت رکھے ٹھیک ہے حساب سے بہت رکھے گھر سے داری رکھتا ہے لیکن بخت آ رہی یا کیا یہ جھنکھار جنگل بنا دیا میں اس کو مجبوری میں رکھا ہوں اس جنگل کو نکال کر کے میں منگل بناؤں گا اللہ اعوذ باللہ اللہ کی پناہ نقل کفر کفر قفر نباش ایک مثال سمجھانے کے ایک عورت پردہ کرتی ہے چلو یہاں پر مجبوری ہے یہ کیا پردہ لے آیا میرا دل تو صاف ہے پردہ کیا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا تو تمہارے دل میں حیا اور شرم ہوگی تمہارے دل میں حیا اور شرم ہوگی تو اس حیا کا اثر بھی آئے گا دل میں خرابی ہے اس لیے تم کو یہ چیز خراب نظر آتی ہے لہذا اگر کوئی پردے کو مایوب سمجھے یا اسے بہت رکھے لنگی پاجامہ ٹکنے سے اوپر میں نے ایک اسلامی تحریک عالم بردار کو مدینہ یونیورسٹی میں کے قیام کے دوران دیکھا مذہبی کے قریب کیوں تھا کسی متعین جماعتوں میں نے کہا کہ نہیں یہ فلاں جماعت کہا ہے سو فیصد کیونکہ میں نے کچھ عرصہ گزارا ہے تقریبا بہت ساری جماعتوں میں تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا پیجامہ جو ہے کرتے سے آپ کا پاجامہ جو ٹکنے سے نیچے لٹتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث بخاری کی حدیث ہے اللہ آخری حدیث پیش کی میں نے کہا کہ مولویوں نے کیا جھگڑا لگا دیا یہ کیا مسئلہ ہے یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے کہا کہ دعوت اسلامی اس کے مطالبات آپ کے فنان صاحب نے ابولا صاحب نے آپ کی کتاب میں لکھا ہے میں اس کو، کتاب کو پڑھا تھا کئی مرتبہ کہ ہم دین کو پورے شریعت پوری زندگی میں لانا چاہتے ہیں اخلاقی کے اندر بھی عبادات میں معاملات بھی. ہر چیز میں اسلام لانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ دین نہیں ہے جب میں نے ان کے رئیس کا حوالہ دیا یا ان کے پیر کا حوالہ دیا اللہ جانتا ہے تو وہ خاموش ہو حدیث سے اس کو اطمینان اللہ تعالیٰ سیخ و زگن سے ہماری حفاظت فرمایا ہمارے دلوں کو کجربی سے دور فرما اور ایسے لوگوں کو ہدایتیں اور ایسی مجلسوں سے بھی اللہ دور رکھے قل کی سے میں تم آیا کرے تو یہ بات ہو گئی اور چھٹا جو ناقص جو میں نے بتایا کہ دین کے کسی چیز کا استحدہ اور مذاق اڑانا یعنی انسان زبان سے اس کے اوپر اعتراض کرے مذاق اڑائے مثال کے طور پر. داڑھی رکھا یہ کیا تم نے کیا اب دیکھیں یہاں پر مجھے معلوم ہے کہ ایک صاحب نے داڑھی رکھی تھی تو اس کو نکال دیا ٹھیک ہے یا اسی طریقے سے پردے کا مذاق اڑایا کسی نے اسلامی قانون کا مزاق اڑایا بعض ممالک کے اندر عورتوں نے مطالبہ کیا کہ نہیں یہ مولوی جس نے تقریر کی ہے بہت پہلے کی بات ہے ابھی تو ماشاء اللہ وہاں رئیس صحیح اللہ ان کی حفاظت بائے ترقی میں تو وہاں کی عورتوں نے مطالبہ کیا کہ نہیں کہ اس کو امامت سے برطرف کر دیا جائے اس نے کیوں پردے کی پابندی کی بات کہی ہم نہیں مانتے اس کو پردے کا مذاق اڑایا اس دین کے کسی چیز کا مذاق اڑا ہے یا ثواب ہے مثال کے طور پر من قال لا منقال مثال سے سمجھا رہا ہوں منقال سلّہ ماشاء اللہ و اللہ جن اللہ کو جنت میں داخل کرے آمین ہم سب کو بھی آپ نے کہ جو لائل سبحان اللہ بہن بھی پڑھے گا جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک باغ لگ جائے اب کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے باغ لگے گا نہ کھجور کا باغ جنت تو پہلے سے تیار ہے ارے اللہ کے بندے تیری اکل کتنی ہے تمہارا تمہارا نیٹ ورک تو یہ محدود دائرے میں ابھی فضا میں چلے جاؤ تو آپ تمہارا نیٹ ورک کام نہیں کرتا دیوار کے پیچھے تمہارا نیٹ ورک کام نہیں کرتا تمہارے گھر میں ابھی دماغ کیا ہو رہا ہے وہ نیٹ ورک کام نہیں کرتا تم وہاں تک کیسے پہنچ گیا اللہ صاحب زیادہ جانتا ہے اس لیے کسی بھی چیز کی شواب کا مذاق لانا مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام اشان سمجھا رہا ہوں کہ وہ لوگ آپ کو بدلیں گے آپ کے شوہار پیش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات یا یعنی حضرت عبراہیم... آپ نے فرمایا لکیت علی لتن لقیت لکیت ابراہیم لیلتن لتن اسری ابھی ہے میں نے میراج میں حضرت ابراہیم سے کیا کی ملاقات کی معلوم ہے حدیث کی نہیں معلوم ہے چلیے ماشاء اللہ اچھا ابراہیم علیہ السلام میں ملاقات کس آسمان پہ ہوئی اتنا تو بولو ادھر اصحاب الیمین والے آپ لوگ تو خمش ساتویں آسمان کو اس حال میں کے اللہ اور اس حال میں نمبر ایک اس حال میں اس حال میں کے بیت المام سے ٹیک لگائے ہو گیا چلیے نمبر دو دائیں طرف اور بائیں طرف احسن یہ جو ہے امام امی نے کیسے دینا پڑ گیا ابراہیم علیہ سلاد والسلام نے یا محمد سلام اپنی امت کو میرا سلام کہو اور کہاسحان اللہ, الا اللہ واللہ واللہ اکبر, اکبر, اکبر, اکبر کہ سلام کہو, کہو کہ جنت, جنت, جنت کی جو زمین ہے بڑی پاک صاف ہے اور جنت کا جو پانی بڑا میٹھا اور شیریں لیکن بغیر عمل کے جنت چٹل میدان ہے جنت کے بیل بوٹے پتے اور اس کی سر و شادہ بھی تیار ہوگی سبحان اللہ ولا الا اللہ, اللہ واللہ واللہ اکمر جو مال کی محبت میں گرفتار ہیں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں درد ہوتا ہے اور اپنی ذات کو خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے دشمنوں کے حملے سے دو چار ہیں شیطان کے حملے ہیں اس کے اوپر جنات کے حملے ہیں حاصل اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں تحج پڑھنا چاہتا ہے تحج میں آنکھ نہیں کھلتی انتمام میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس تصویر کا اہتمام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ان سارے مسائل کو حل کر دے گا مال کی محبت کم کر دے گا دین کی محبت غالب کر دے گا دشمنوں پر غربا عطا فرمائے گا اور قیام الحل کی توفیق عطا فرمائے ہے حجی بالکل صحیح ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان تشویم و تحلیل کے ذریعے سے ان کلم کے ذریعے سے جنت تیار ہوگی اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جنت تو پہلے سے تیار ہے پھر چفیل میدان کیوں کہا تو اس کے اعتراض کا حق نہیں ہے جنت بے شک تیار ہے لیکن جتنا عمل کریں گے اس میں اور ڈیکوریشن بڑھے گا اور خوبصورتی بڑھے گی عمل کے ذریعے سے اور خوبصورتی بڑھے گی اور اضافہ ہوگا نعمتیں بڑھتی ہیں کہ نہیں بڑھتی ایمان بڑھتا ہے تو نعمتیں بڑھیں گی تو اور زیادہ اس میں ڈیکوریشن اور خوبصورتی میں اللہ اضافہ کرے گا ایک آدمی ب اللہ نے پہلے انتہائی چھوٹے مقام پہ رکھا جنت میں اور باپ کو بہت اوچے مقام پہ رکھا تو اللہ اس کو اٹھا کے اوپر لے جائے گا کہ نہیں مزہ یہ دوں اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ موم کے درجے کو دن ب دن کرتا ہے کہ ندی اللہ تعالیٰ نقل صلی اللہ, علیہ وسلم ان اللہ, اللہ تعالیٰ مومن کے جنت میں درجے کو بلند کرتا ہے بند کر دیا نہ اتنا بڑا مقام ہمیں کیسے مل گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا بھی استغباری والدی کا تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تو یہ جس طرح تسمی و تحلیل کے ذریعے سے اسی طرح تو سے ہوتا ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے, سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی اور ہمارے ماں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے تمام لوگوں کی رب الفرلی ولی ولی دیا تو معلوم یہ ہوا کہ استہزاء کرنا سواب کا یا ایک کا اور ایک کا مطلب ہوا کہ جیسے یہ بات ہے کہ شیخ و شیخ ہو تو اجازت یا فرجم ہمال بتا میں پہلے درس میں بتایا تھا جو شرس اللہ کے درس میں کتنے لوگ تھے اس میں ہاتھ اٹھائیے اچھا شروع سننا کا جو درس ہوا امام بروالی کے اس میں کتنے لوگ تھے اچھا کم تھے سب لوگ تھے اچھا چلیے چلیے سوال نہیں کریں گے سنیے سنیے سنیے سن کر کے سنی مت بنیے سن کر کے سننی مت بناؤ پڑھ کر کے حلے سن مت کیا میں بولا بھائی ابھی کس موضوع پہ بات ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ وہ قرآن کی آیت تھی لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہے اور اس کا حکم باقی ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت جینا کریں تو اس کو کیا کرو رجم کریں لیکن اگر کوئی اس واضح آیت کا استحصہ کرے اور کتاب لکھے حقیقت رجم قرآن کی آیتیں بتائی جائیں حدیثیں بتائی جائیں پھر بھی نہ مانے اور ہمارے پاس ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ پڑے ہیں سیلفیا میں اور ابھی کوچ میں حافظ اللہ مکی ہیں ایسے لوگوں نے ان کو بتایا سمجھایا پھر بھی نہیں مانا تو اس का کا انکار کرے اگر خبر کا انکار کرے تقدیر کا انکار کرے تو ایسا آدمی بھی اسلام سے نکل جاتا ہے عام حکم کے مطابق اور میں نے اس سے پہلے کہا کہ حضرت عمر کا کو بخاری میں وغیرہ میں بھی ہے اس لیے میں نے پوچھا کہ حضرت عمر نے رجب کا انکار کریں گے وہ تھوڑے مغرب ہے سورج مغرب سے نکلے گا اس کا بھی انکار کریں گے دچال کا انکار کریں گے وہ بالقدر تقدیر کا انکار کریں گے یہ حدیث بخاری میں حضرت عمر خطاب سے ممر بھی ہے میں پیو بولا تھا یاد ہے کچھ تو میارے یار یہ کسی عقاب کا کسی سدا کا انکار کرے جو بالکل نصر قطعی سے ثابت ہے درائن سے ثابت ہے ایسے آدمی بھی کیا ہو ہے کافر ہو جاتا ہے میرے بھائیوں جیسے آج کے دور میں ایک مثال دوں گا لیکن آپ ہنس بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہنس سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے وہ کیا ہے کہ جناب علی اللہ فرماتا پن کے ہو ماتا میننسا اللہ نے کہا جو تم کو پسند ہو پسند شادی تمہیں کرنا ہے تو پسند تمہیں تم کو کرنا پڑے گا شادی مرد کرے گا مرد کے اختیار سے شادی ہوتی ہے عورت کے مرد شادی کر رہا تو مر کو اللہ نے اختیار کیا یعنی مرد کو اختیار رہی دو دو تین تین چار جگ تو تم کو جو پسند ہو عورتوں میں سے دو دو تین تین چار یعنی دو کرو تین کرو یا چار کو اب کوئی کہے کہ نہیں میرے پسند سے شادی میں نہیں کروں گا میری بیوی اجازت دے گی تو میں شادی کروں گا تو جب اللہ نے کہا کہ جب اللہ نے کہا کہ تم کو پسند ہو تمہاری پسند کے بعد کوئی بھی خیرت مند عورت اس کو پسند نہیں کرتی کبھی اس میں راضی نمبر ایک نمبر دو شریعت نے جب یہ کہہ دیا کہ ایک سے زیادہ شادی جائز ہیں غیرت مند کا مطلب کیا ہے یعنی ہر عورت اس کے اندر جو عورت میں ماشاءاللہ عورت کے اندر غیرت پائی جاتی ہے یعنی کوئی بھی عورت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی طبعی طور پر جمیلی طور پر فطرت میں ڈالی گئی ہے نفرت فطرت میں کہ اس کی کوئی شوقن ہو مثال کے طور پر آپ جو ہیں پارٹنرشپ میں کام کر سکتے ہیں نا بھائی آپ نے ایک کارخانہ کھونا اس میں پارٹنرشپ دوسرے کو بنا دیا آپ چاہیں گے کہ نہیں جلدی جلدی کر کے کسی طرح سے اس کو کیا کر دو کنارے کر دو سائڈ کر دو اس کے بعد میں پورا اختیار ہو جائے گا زہد کا بکر کا میرا تو عورتیں کبھی نہیں پسند کرتی کہ محبت کی تقسیم ہو جاتی ہے تبعی طور پر ان کی فطرت میں یہ ناپسندگی ڈالی گئی لیکن اگر تبعی طور پر ان کو ناپسند کرتی ہے بالخصوص ایسے وقت میں جبکہ ورد انصاف نہیں کرتا اس لیے وہ ناپسند کرتی تو ان اس میں کوئی حرض نہیں لیکن بعض عورتوں نے کہا کہ نہیں دوسری شادی اسلام میں ہے ہی نہیں بہت خطرناک مسئلہ ہے یہ نہیں ہے اس دور کے لیے نہیں ہے وہ تو نبی وسلم صحابہ کے زمانے کے لیے خاص تھا یہ بالکل اگر کوئی کہتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اور اگر اسلام کا فیصلہ ہے باللہ ثم حضب باللہ میں نہیں مانتی ایسی عورت بھی اسلام سے خارج ہے کیوں اس ہے کہ اللہ نے کہاں قانون بنایا رب جانتا ہے تمہارے حالات کو تمہارے مزاق کی تمہاری طبیعت کو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ پہاچی اور بے حیائی کے چور دروازوں میں داخل ہو جاؤں اسلام پہاچی اور بے حیائی سے پہلے اس کے دروازے کو بند کرتا ہے تاکہ انسان برائیوں سے محفوظ رہ سکے اور انسان کوئی شادی کرتا ہے چاہے پہلی کرے دوسری کرے تیسری کرے نیت یہ ہے تاکہ ہم برائی سے بچیں تو اللہ کی نب... اللہ کے نبی کی, نب کی حدیث اللہ ضرور مدد کرے گا سین حکم یہ کتنے پر ختم ہے دو تین منٹ چلیے دو تین منٹ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ موضوع رکھیں گے کیونکہ اس میں تفصیل ہے سلاۃ اللہ ماشاء اللہ ہم پانچ میں آ چکے ہیں سلاۃ الحقن اللہ سلاۃ الحکنہ چھٹے میں تین شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حق رکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر تین شخصوں کی مدد کرنا حق ہے ہار تفغر امتحان استحکاب کو فضلین وہ انحام یعنی اللہ کسی نے واجب نہیں کیا انعام اور فضل کے طور پر اللہ نے اپنے اوپر اسماعت کو واجب کیا کہ تین شخصوں کی مدد کریں گے ان میں سے اللہ کے اللہ جو اس لیے شادی کرتا ہے تاکہ پاکستانی اختیار کریں بعضوں نہیں نہیں من ایسے میں نے اس کی غربت کو اور اس کی کے بچے یتیم سے بیوہ تھی اس من میں میں نے شادی کر لی میں خواہش کے نہیں جا بے خوف خواہش کے لیے نہیں خواہش تو پھر پھر شادی کیا کیوں جو آدمی کے پاس خواہش نہیں ہو اب اگر خواہش کے کسی عورت کو گھیر لے نکاح کرے یہ اس کے لیے درست ہوگا شادی کر خواہش کی تکمیل کے لیے کیونکہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہونی چاہیے کلیئر ہونی چاہیے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اپنی خواہش کی تکمیل کرتا اس کو اجر ملے گا کہا کہ کیسے نہیں ملے گا الگ اگر حرام طریقے سے کالا کرتا کرتا تو گنا ہوتا کہ نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی کا استعلال شر معلوم سے غیر معلوم استدلال کہ جب اس سب کے اوپر حرام طریقے سے گنا ہوگا تو گناہ سے بچنے پر ثواب کیوں نہیں ہوگا کیا استدلال ہے اللہ جب گناہ کرے گا تو برائی کرے گا تو گنا ہوگا تو جس طرح برائی کرنے پر گنا ہے تو گناہ سے بچنے پر ثواب کیوں نہیں ہوگا وہ تقے مہار مل تک بدلنا میں ایک صاف بات کہنا چاہتا ہوں اختلاع تو بول دیجیے اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے برائی سے بچنے کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے اپنے نفس کی حفاظت کے لیے اگر اس لیے کرتا ہے تاکہ ہماری محفوظ رہے کان اور آنکھ اور زبان اور شرمگاہ کی برائی سے میں محفوظ رہوں اس لیے شادی کرتا ہے وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے صرف عبادت گزار نہیں ہے وہ رات بھر کوئی نماز پڑھے دن میں روزہ رکھے شادی نہیں کرتا ہے لنگوٹ کتنے لوگ بن گئے آپ کو میں لنگوٹ کی درگاہ کہاں یہ ایسے شیتان جنہوں نے شادی نہیں کی تیرے نبی نے شادی کی تمام نویل و شادی کی سورہ سورہ رات کی آتمانتی وسلم قبری کو جالوا جاؤں وہ ضروری ہے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تھے ان کو بیویاں بھی دیا اور بچے بھی. لہذا اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے برائی سے بچنے کے لیے اس حدیث کی روشنی میں اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا وہ سب سے بڑا عبادت بات ادار ہو سب سے بڑا کا مطلب یہ نہیں کہ امت میں سب سے بڑا نہیں مطلب یہ کہ ان لوگوں کے مقابلے میں بڑا ہے نسمی نسمی سمجھنے کہ کوشش کی کیا, کیا؟ اتق محارم اللہ حدیث مکمل کی سر اتقی محار ملا تکن ستقی محار ملا تکنگ اللہ کے نبی نے پانچ باتیں بتائی کہا کہ ان پانچ باتوں کو جو سنے اس کے لیے ضروری ہے کہ پانچ باتوں کو سنے اور سیکھے اور لوگوں تک پھیلائے تو ابو نے کہا میں ان پانچ باتوں کو سیکھوں گا اور پھیلاؤں گا حدیث بالکل ثابت ہے ان میں سے ایک سب سے پہلی بات اتقم ہارم اللہ تک میں آپ اللہ کی حرام کرتے چیزوں سے بچ جاؤ تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے تو اگر ہم زیناکاری اور فحشی سے بچتے ہیں نکاح کے ذریعے تو کیا اللہ ہم عبادت گزار نہیں بنیں گے اور عام طور سے جو لوگ برائی اور فحاشی سے بچتے ہیں اور نیک عورت سے شادی کرتے ہیں ان کو فجر کی نماز میں آنکھ بھی کھلتی ہے اور ایسی عورتوں کے بارے میں شادت میں بیوی جو ڈنڈے مار کے اٹھاتی ہے اور جناب علی میرے کچھ جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے شادی کی کہا کہ میری بیوی تحجد بھی پڑتی ہے اور تحجد ہمیں اٹھاتی ہے لاہک بت ایسی بھی مثالیں ہیں یا نہیں اور جناب آدمی نئی کروڑ سے شادی کی وجہ سے کروڑ پتی ارب پتی لوگ بخاری شریف فرین کدو خانہ رشمیہ جل نمبر ایک سفا نمبر چار سو اکتالیس اگر ہاں خوانہ غلط نہیں ہے زبیر بن عوام کا واقعہ ہے کہ زبیر بن عوام نے حضرت اسما سے شادی کی تو شادی سے پہلے بہت ہی غریب تھے اور شادی کے بعد جب نیک عورت سے شادی ہوئی اتنی دولت ہو گئی کہ جب وفات پاتے وقت انہوں نے ترق اتحدہ دا شرت دارن فی المدینہ مدین میں گیارہ بلڈنگ چھوڑی ودارین بل بسرا اور دو بلڈنگ بسرا میں چھوڑی ودارن بالکوفہ اور ایک بلڈنگ کوفا میں چھوڑی و میں اور ایک بلڈنگ ہاں مصر میں چھوڑی حجبی عماد خمسون, خمسون الفومی اتال فومی اتال یعنی پچاس ملین تقریباً اندازہ ہے پچاس ملین درہم انہوں نے چھوڑا نیک عورت سے شادی اور بخاری شریف کتاب رقیر کی یہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسما کی شادی میں زمینوں پیدل جاتی تھی خدور کے باغات میں گچھلیاں لاتی تھی تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سواری پہ تو کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ تو کہا کہ اسما نے کہا کہ مجھے تو گئی رہ سکا تمہاری غیرت ہمیں یاد آ گئی یعنی اپنے شوہر کو کہا غیرت یاد آ گئی کہا کہ نہیں غیرت اگر تم بیٹھ جاتی تو ہمیں اعتراض نہیں ہوتا لیکن جو ہے تم وہاں اتنی دور جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے چنان حضرت ابو بکر صدیق نے ایک غلام دیا جو ان کو بنیاس کر دیا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کی انیک عورت ملی اور کام بھی کیا پردے میں باہر بھی گئی بھی ہوئی اور اتنی دولت اللہ نے دی نیک عورت سے شادی کے بعد بہت سے لوگ مالدار ہو گئے کامیاب ہو گئے گزار ہو گئے صالح بن گئے اس لیے اگر یہ آواز کسی بھی ساتھ تک پہنچے تو اگر دل میں کی طبی طور پر ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اسلام کے فیصلے کا انکار کیا اور دوسری شادی کو ناجائز اور حرام سمجھا تو یہ چیز اے میری ماں اے میری بہنوں یہ چیز آپ کو اسلام سے نکال دے گی کیوں من استاذ میں جس نے کسی بھی چیز کا استحدہ کیا مذاق اڑایا یا اسے سے بوجھ رکھا تو یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ اللہ چھٹا نافذ آدھا ہو چکا ہے اور اللہ کی توفیق سے کیا کہتے ہیں کچھ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل قدم چوم لیتی ہے خود برہ کے منزل مسافر اگر تھکے ہمت نہ ہارے اور سنیے کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے کپتتی ہے لگن کی خوشبو تو انشاءاللہ اللہ آپ کی لگن کی خوشبویاں انشاءاللہ بکھریں گی اور اس مجلس میں جو کتاب و سنت کی خوشبویاں پھیل رہی ہیں ان کو آپ ریلیز کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور حق پر اس سے کم اس لیے جو قاعدہ قانون بتایا اس کی دلیلیں کچھ باتیں, باقی ہیں جو بیان کی جائیں گی امید ہے کہ مغرب کے بعد آپ زیادہ وقت نہ کھائیں بلکہ آپ کل سے شریف کرائیں